أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف اذا جمعناهم يوما لريبا في وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ هُوَ مَالِكُ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 إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتُخ رجحيّ من الميت وَوتُخ رج الميت منحي وَوترزق ماشا من بغيل حزاب لا ي انتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير يوم تجد كل نَفْسٍ ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء دود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَهِيَ <سؤال> دَتَازَا تبلی تبلیغ سرا تم ہو جس کی ہر لہر ہے توحید ہی دریا تم ہو جس کی ہر لہر ہے ارزو of قعد يلا انا لا اله الا الله وحده لا شريك له انا شاد ان محمد نبي وهو رسول بعد فاذكروا بالله من الشريرات المجين بسم الله الرحمن الرحيم قد علم ان تزكى واذكر اسم ربك فصلى بل تو سرو نل حیات محترم بزرگ دوستو دوستوں میں ایک بار ہم جمع ہوتے ہیں اور سان اکیلے اکیلے کوئی بات کر رہا ہو اس کا اتنا زور نہیں ہوتا مل کر جو بات کی جائے سے پورا زور اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اردو کا محاورہ ایک ایک اور دو گیارہ لوگ اکٹھا بلا کر رکھو ایک اور ایک تو گیارہ نظر آتا ہے دوسرا محاورہ ہے اردو کا کہ سو جنے کی لاٹھی ایک جنے کا بوجھ اس طرح کے پنجابی میں جنا کہتے ہیں نا تو اردو کے بھی ایک ایکسینڈ میں جنا مرد کو کہتے ہیں سو جنے کی لاٹھی ایک جنے کا بوجھ سو آدمیوں کی لڑکیوں کو جمع کر لیں تو ایک آدمی مشکل سے اس کو اٹھا سکتا ہے تو جمع ہوتے رہتے ہیں پھر انسان جب کسی چیز پر جمع ہم ہمارے پی پینتیس سال یہاں ہو گئے پہلے یہاں ایک زمانے کے منظم کا بڑا زور زور و شور کی دعوت گزری ہے اس وقت ہمارے بلا صاحب رحمت اللہ علیہ غندہ تھے اللہ قربانی کو روحانی قوت دی تھی یہاں بڑھ جاتے تھے باطل دب جاتا تھا اور باطل کا زور ٹوٹ جاتا تھا تو پھیلنے کا حالات میں نہ ہو سکے جب کوئی کہتا تھا کہ یہاں کمسٹ ہے تو میں کہا تھا کہ, کہ کتنے ہیں تو کہتے ہیں کہ سو ہیں کہتے کٹھے بیٹھتے ہیں یا کٹھے نہیں بیٹھتے ہیں میں کوئی فکر نہ کروں کوئی کہتا کہ فلانے طبقے کے کہ جو ہے آدمی جو ہے وہ دو ہیں میں کہتا کٹھے کہ بیٹھتے کہا ہاں جی ہفتے میں ایک دن اکٹھے بیٹھ کر وہ اس فکر پر اجتماع کرتے ہیں کہ ان آدمی سے خطرہ ہے تو یہ دوبارہ جمع ہونا ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تلا ساتھیوں نے نظر رحمان صاحب نے پڑھی کلکلا نہیں کیا صاحب کلکلا نہیں کر رہا تھا تو کتنا کچھ سے کرنا پڑے جب تجویز نہ ہو تو آدمی کو مزہ نہیں آتا اللہ صاحب نے ماشاءاللہ اللہ کو حصہ پڑھا نظیم صاحب نے پڑھا کافی عرصہ پہلے کی ناد سنی تھی بڑی کیفیت ہے اس میں شہر بے چارے عالمت نہیں ہوتے ہیں دوسرے ایک شہر کی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں آدمی کلام کہتے ہوئے کافی بدل ہوا ہوتا ہے جیسے میں نے سوچا میں نے کہنا ہے لیکن اس میں جو آتا ہے کہ جیسے کیسے پڑھا جی جیسے یختہ جیسے یختہ ہے خدا ایسے ہی یختہ تم ہو جیسے یا شہر کو درست ہونا چاہیے تو یہ اس میں کوئی فرن کل پروارت ہو گیا جس کا اس کی اصلاح جیسے یختہ ہے خدا جیسے یختہ ہے خدا بندوں میں بندوں میں تو یختہ تم ہو اس کو ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ یختہ ہے خدا بندوں میں تو ہو یکھتا یہ شہر لوگ پڑھتے ہیں نا کہ کرنیں کی مشرقی ابو بکر عمر عثمان و, و علی ہم روتبہ ہیں ہم رتبہ ہیں یا رارے ندی ہم <مزم> مرتبہ ہے یا رارے ندی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں فردیخان صاحب کی شہر ہو نا تو کسی نے ہمارے حضرت مدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے شیخ تھے عظر شاہ رضی صاحب واجود علی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے یہ شہر پڑھا کسی نے کرن ہے کہ مشرق کی, مشر کی وہ بکرو مر عثمان علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تو شاہ صاحب نے فوراً فرمایا ہے کرن نے کہ مشرقی وہ بکرو مر عثمان علی ہم رتبہ نہیں یاران نبی کچھ فرق بھی ہے ان چاروں میں تو اللہ کی شان کہ وہ ہمیشہ کرے لیے کوئی چیز کلام کی شکل میں تاریخ کی شکل میں موجود میں آ جائے تو یہ سدیوں تک باقی رہتی ہے اور اس کے ساتھ درپا ہوتے ہیں اور اگر یہ دش نہ ہو تو ہمیں اسے ساتھ چھوڑ دیے کسی عالم کی مجلس میں کسی نے پڑھا کہ ماں بفکرے کار ماں کار ساز ماں بفکرے کار ماں فکر ماں درکار ماہ آزار ماں کہ میرا کارساز ساز ہے وہ میرے کام کے بنانے کی فکر میں ہے اس لیے میں اپنے کام کے بنانے کی فکر میں میرا پریشان ہونا یہ ایک آزار ہے یعنی ایک تکلیف ہے تو زیادہ نے کہا کہ یہ شہر درست نہیں فکر تو وہ کرے جو قادر نہ ہو فکر تو وہ کرے جو قادر میں فکر کرے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا سوچی آدمی ہے فکر تو وہ کرے جو قادر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے کن پہ یقین کسی کام کو کرنے کو چاہے تو کہ ہو تو ہو جاتا ہے تو لہذا یہ شہر درست نہیں ہے انہوں نے اس کو پڑھا کہ آہ... کار ساز ماں بساج کار ماں ملی سے ماں بساجے کار ماں فکر ماں درکار ماں آزار میرے کام کو بنانے والا جو ہے وہ میرے کام کو بنا رہا ہے اور اس لیے اپنے کو میرا فکر کرنا یہ ہے یہ ایک آزار خام کی تکلیف ہے کار سازی ما بساجے کار ماں ایک عالم علی کا کر رہے تھے تم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں یہ اس بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کوئی ان پڑھ فخیر بیٹھے تم نے کہا کہ اللہ کوشش نہیں کرتا ہے بغیر کوشش کے کام کر سکتے ہیں جو دنیا کے لوگوں نے مستشقین نے عام طور پر لوگ کہتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کوشش کے لفظ کو اللہ کے لیے آپ نے کہیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و طال قادر مطلق ہے اس کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو فعال مایوری دا جس بات کو کرنا چاہے وہ کرتا ہے دار آدھا نجھے کون کسی بات کو کرنا کو چاہے تو اس کو کہ آپ سے کہہ دوں گا سنیسمائی باتیں کرتے ہیں جی پڑھی پڑھائی باتیں تو سب اللہ صاحب کرے پٹ کرنے بند ہے رحمتہ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے اللہ کی شان خطیب ہندن کو کھا گیا نے کہا کہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمز میں کانوں میں گونجتے ہیں کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمز میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول واقعی آدمی آ کر بیٹھ جاتا تھا خواہ مسلمان ہو ہندو سکھ ہو عیسائی ہو اٹھ کر جا بھی سکتا تھا ایسی کیفیت سے بیان کرتے تھے دین کو خزول سیرت کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو جب بیان کرتے تھے انہیں کا حصہ تھا یہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ بر اڈوین فوج وہ جنگ نہیں کرے گی جو ہے شاہ بخاری نے انگریز کے خلاف سبحان اللہ تو تقریر کر رہے تھے اور تقریر کی صدارت اضرت مولانا غلام کا بھی صاحب کر رہے تھے تو جوشی تقریر انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا حضور کو اتنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دامن رحمت کو خالی کر دیا تو تقریر کے ختم ہونے کے بعد مولانا عربی صاحب آخری کلات مجمع کے شکریہ کے اور یہ کرنے کے لیے اٹھے سننا سما کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیا بہت دیا بہت دیا لیکن تاہم اللہ کا دامن رحمت خالی نہیں ہوا بھرا ہوا ہے بڑا رہے گا ساری مخلوق کو دہ دلا کر اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی جو ہے دریا میں سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی پانی کا قطرہ آ جائے یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کی انفینٹی کی اور زیرو کی ریشو ہے کیا کہا کرتے ہیں اس والے. تو یہ ہے. لائف اور زیرونیٹی لامحدود اس کا جو ہے تو کوئی وہی وہ, وہ نہیں ہے ریشو ہی نہیں ہے تناسب ہی نہیں ہے تو خیر یہ باتیں زمین طور پر آگے درمیان میں دین جو ہے ایک الفاظ ہے ایک معنی ہے اور ایک حقیقت الفاظ کتاب میں ہیں معنی ذہن میں ہیں اور حقیقت جو ہے وہ باطن میں زور پذیر ہوتی ہے اور کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی تو آدمی کو نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت اس کے باطن میں راست ہو گئی پکی ہو گئی اور اس کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے اور کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی تو آ رہے ہیں اور خوب گہرے خوب اچھے آ رہے ہیں اور اس کی حقیقت باطن میں نہیں ہے عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے تخمیز اور سوال پورا جو ہے وہ تو الفاظ معنی عمل باطن کا حال حقیقت کہتی ہے ساری ساری چیزوں کا درستوں میں ہے اور اگر اس کی حقیقت حاصل ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے کمال پر تکمیل پر ہو گئے ہیں جو اس کے علم اس کے الفاظ معنی اس کی تفسیر تشریح اس کی حقیقت اور ساری چیزوں کو حاصل کیے ہوئے ہیں اس نماز وال نہیں ہے کہ نیا علم کچھ فائدے کا نہیں ہے علم کا ایک لفظ کا پڑھنا میں ہے کہ اس میں کیا فرمایا گیا کہ ایک قائد کا سیکھنا سور رکعات سے افسر ہے اور علم کا ایک باپ سیکھنا ہزار رکعات سے افصل ہے وہ جدا ایک پورا مجاہدہ ہے جس کے اپنے عجد و ثواب ہے جس کے اپنے فوائد ہیں اور بغیر الفاظ کے اور معنی کے حقیقت کو وجود میں لایا جا, جا سکتا اگر الفاظ کا ذخیرہ اور ریکارڈ کتابوں میں موجود نہ ہو اور مانی گئے اس کے وہ ہمارے پاس موجود نہ تو اس کی حقیقت کو موجود ملا لا نہیں سکتے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو علماء اسلام کا محتاج سمجھتے ہیں اور یہ وہ ایک دفعہ سنجان صاحب تقریب فرما رہے تھے تو یہ اللہ آتے نہ آئے تھے کیسے او ہم ظالم الفسید مقتصد ہم ساد خیرات سورے فاتر کی آئے تھے کیسے ہے جی مؤور کتاب اللہ میں نے بعد میں ظالم الفسی اور مقتصد مین ہم ساد خیرات کہ مدم حسن کا جن کو اللہ نے اپنی کتاب دی ان میں سے بات ہو یہ تو ظالم ال نقشی وہ ہماری طرح سمیلا مودی صاحب کی طرح ہم جو موجود ہوں پھر اس میں آ گئے کیمل ہم نے کوئی درست نہ کیا ہے جی اور اپنے رس ظلم کر رہے ہیں اور ہم درست نہیں ہیں اور دنیا جہان کی کوتائیاں ہوتی ہیں مدرسوں کے محتمل جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں طالبان ہمارے طالب یہ کتیاں کرتے ہیں یہ کو کتہ کرتے ہیں یہ خرابی کرتے ہیں یہ خرابی کرتے ہیں جی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا جس سے سارے ٹولو گڈو گڈو خدا تو ایک تو قبول والے ہم گروہ آ گئے الفاظ بھی سیکھ لیا جی مانے بھی آ گئے جی امال اپنے دش نہ کیے لیکن تاہم دل میں کیفیت ندامت اگر ہو اور اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہوا آدمی اور کو غلط مقاصد کے استعمال نہ کرتا ہو تو اس پر بھی ایک نظر کرم ہے ظالم النبسی جو ہے کتاب کا وارث بننے والا اس پر دیکھ نظر مقتصد جو کہ اپنے امال کو درست کر لے خراب آواز سے مکمل چھوٹ جائے اور نیک اعمال پر پکا ہو جائے تو اس کا غلط درجہ ہو گیا اور ساد بالخیرات خیرات تو بہت آگے نکلنے والے لوگ ہو گئے تو اس میں یہ نہیں سچ بات ہے کہ صرف الفاظ کا الفاظ کا علم بھی لیے ہوئے اس کو جو سنبھالے ہوئے اس کو چلا رہا ہے مانی الفاظ کو اور مانی کو اس پر بھی نظر کرم ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو علماء مائے اکرام کا محتاج سمجھتے ہیں ابھی اب ایک برفردار سوفیہ صوفیہ کہہ رہا تھا نا لیکن کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اسلامی اسلطان کے صوفیا کے صوفی زمر صوفیہ کی اصطلاحات جو ہے لوگوں نے استعمال کر کے اس کو اسلام سے یہ بات بتا دیا اور کامرین محققین نے سوکھیا تو ایک بڑی جامع شخصیات ہوتی ہیں خیر کیا بات کہہ رہے تھے سوش... جی, سوش... جی؟ سوش... جس بات سے مڑا ہے مضمون طرف ہو جو بولے گا پھر پتہ چلے گا پس... جی؟ تو بہت پہلے جی بات ظالم الفی تو ہوگی نہیں اور کیا بات تھی فوری چوبت سے پہلے کیا مضمون تھا جی وہ ابھی فوراً نقطہ تھا مضمون تھا جو کہ ذہن سے اتر گیا اس سے وہ بات ہی بند ہو جی حقیقت ہاں مضمون اس پر چل رہا تھا نا چلیں خیر یہ اتر گیا آپ کا خراب ہو گیا پتہ نہیں کس جگہ سے یہ اثرات آ گئے جی ہاں صفیہ بادشاہ صبح مضمون حاضر ہوا جین میں جی وہ کہ سوفیا ایک کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو علماء رام کا محتاج سمجھتے اللہ کسان جب لمائک رام کامائک رام تو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اُن تو آدمی صوفی تب بنتا ہے سو تب بنتا ہے جب مٹتا ہے مٹتا ہے مٹتا ہے اور اپنے آپ سے جو ہے تو کتا بلی اور خنزی بھی بہتر نظر آنے لگتا ہے تب بنتا ہے ساری دنیا کے نگاہوں سے گراہ مزدور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے وہ تو سچ بات ہے کہ ایک رحمت ہے ایک شفقت ہے ایک توازو ہے ایک آئزری ہے آج. وہ تو ایک بات ہے جو دل میں سما جاتی ہے دل میں آ جاتی ہے آ جاتی ہے سما جاتی ہے اور انسان کو انسان بناتی ہے اور اس کو ساری مخلوقات ساری چیزیں تم سما گا فلسفہ وباقت الوجود فلسفی لوگ کہتے رہتے ہیں اقبال جی؟ نے بھی ضبور اعظم میں اور جدید اس کی کتابیں فارسی کو میں اس پر باس کیا واضح الوجود عبادت الوجود،, الوجود ٹھیک نہیں ہے واضح الشعور ٹھیک ہے خیر حضرت فلسفہ کی باتیں ہیں عبادت جی؟ الوجود صوبیہ کے نزدیک کیا چیز ہوتی ہے تو ساری مخلوقات کی بات نگاہ ڈالتا ہے تو ذات ضرور جلال کا غلبہ نظر آتا ہے اسے. کیا گناہ کیا فاصل فاجر کیا انسان کیا مخلوقات ساری ساری چیزیں اللہ کی مخلوق نظر آتی ہیں اور آدمی جو ہے اس پر ایک جذبہ تاریخ ہوتا ہے کہ اس ایس مخلوق جس میں مجھے اللہ کا جذبہ نظر آ رہا ہے اس سے میں لپڑ جاؤں اس کو میں چون لوں ایک کیفیت ہوتی ہے اور بھائی کتاب ہے ہمارے ہاں؟ ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فقیر ہے تو وہ کچھ چنے گڑ وغیرہ باندھے ہوئے وہ گئے سفر کر کے گئے ایک جگہ تو وہاں پر ایک اونٹ لی تھی ان نے اس کو دیکھا اور اس کو چیما اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ کیسے اس نے ظہور فرمایا, فرمایا ہے تو لوگوں نے کہا تھا فرانجنی جو, جو بہت خوبصورت ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے گئے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی زیاد جلال کا جلوہ اس میں نظر آ رہا تو خیر یہ ہوتا یوں ہے کہ اس چیز کو باتن میں پیدا کرنے کے لیے لادہ مجاہدہ ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے اور بعد اس کے وہ چیز اندر رنگ پیدا کرتی ہے سلطان بابو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فلاح چمبے بوٹی مرشد من بچ پائی ہو مرشد با ہر دم جیوے ہے اے بوٹی جس لائی ہو اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہو واہ مرشید باہ بوٹی جس لائی ہو لکھ ہزار کتاباں پڑیاں ظالم نفرت مردہ ہو بعض فقیرا کسی نے ماریا اے ظالم زور اندردہ کیلو جو ہے یہ تو چمپا پھول کا پودا ہے جسے کاش کیا میرے من میں میرے دل میں میرے مرشید نے اور جس وقت یہ پودا جو ہے پھلا پھولا اور اس کے پھول جو تھے کھلے تو اس سے خوشبو پھیلی اندر باطن میں خوشبو پھیلی واہ واہ باہ مرشد جس نے یہ پودا میرے اندر کاشت کیا تھا پہلا سیل پڑھا کہ لاکھوں ہزاروں کتابیں پڑھی لے کے جی جو ظالم نفرت ہے یہ نہیں یہ مرتا نہیں ہے. اور باج پکینا کسی نے ماریا اے ظالم چور مردا ہو یہ اندر کا ظالم چور جو اس کو پکرا کے لوا کسی نے مارا نہیں ہے تو اللہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے مجھے دسمبر کے مہینے میں ہماری یونیورسٹی میں نارنج کے پودے لگائے ہمارے جو متعلقہ افسر ہے اس نے تو میں دیکھتا رہا تھا ہر سال پودے لگاتے تھے لوگ اور گرمی کا موسم ہونے کے بعد ختم ہو کر بس مرمر مر آ جاتے تھے ہم کہتے ہیں اس طرح لگ گئے ہیں آپ ختم ہو جائیں گے تو جب ان انہوں نے جون کا مہینہ گزارا جولائی ساون کا مہینہ جبن پر گزرا تو ان میں سے کئی ذخیرہ سے ٹیڑھے ہو گئے سے. ان کی روحیدگی نشو و نما ان کی گروس جو تھی وہ تیر تھی اچھی زمین یونیورسٹی تو میں نے کہا چلو پہلے ختم نہیں ہوتا اب ختم ہو جائیں گے کیوں کہ اب یہ ایک دار جھک گیا تو بس اب کیا بڑھے گا تو بارہ سو شہر تو میں نے دیکھا اس نے بازیوں کو بیچ کر سب کی شاختاشی کرائی شخصاشی کرائی جو ٹیڑی ہو رہی تھی اور جھک رہی تھی زمین کی طرح سب کو کاٹ کارٹ چھان کے پھینکا اور اس سال وہ اٹھنے کو ہو گئے ہیں جی. تو وہ مجاہدہ استاد کو بھی کرنا ہوتا ہے مربی کو بھی کرنا ہوتا ہے اور مجاہدہ جو ہے وہ جو ہے تربیت پانے والے کو بھی کرنا ہوتا ہے جب دونوں مجاہدہ کرتے, کرتے ہیں اور رہنمائی مجاہدہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے سیکھنے والا یہ ہے سیکھنے میں چلنے مجاہدہ کرتا ہے اور تلاش خراج جب ہوتی ہے تو بعد اس کے جو ہے انسان انسان بنتا ہے اور پھر رخ پر آتا ہے ورنہ اسی ابتدائی حالت میں ختم ہو جاتا ہے اور کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے ہمارے ایک دوست ہے فوجی سو جو میں کہانی سنائی انہیں ایک آدمی تھا وہ اس طرح یہ لوہے کا نہیں ہوتا جس سے زمین کھودتے ہیں اس کو بڑی لمبی سی سوراخ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جبل, جبل, جبل. اس کو پھینکتا تھا اوپر اور داندوں سے پکڑ لیتا تھا اس کو تو کسی آدمی نے کہا آپ نے کہاں سے سیکھی ہے اس نے کہا خود ہی سیکھی انہوں نے کہا نہیں کہیں سے سیکھی ہو ہوگا تمہارا کوئی استاد ہو میرا اس استاد کوئی نہیں دیکھو سوچو کوئی ہوگا میں نہیں کوئی نہیں اس نے کہا چلو اس کو پھینکو, پھینکو اور پکڑو اس کو اس نے جو پھینکی اور پکڑنے لگا تو داند ٹوٹ گئی اور جب درد ہوا اور درد so so, so, کی شدت ہوئی اور دماغ پر سے کیبر کا بوجھ اٹا شدت میں جاتی ہے اپنا محسوس ہوتی ہے پھر میں کتنا کمزور ہوں جب وہ نشہ ہٹا اور آج بھی آئی درد سے تو اگر صاحب مجھے یاد آ گیا میں نے یہ بگلا سے ہی طریقہ سیکھا تھا بگلا دریا پر بگلا سفید سفر ہوتا ہے سیکھا تھا نکالی جب مچھلی کو پہلے پانی سے نکالتا ہے تو جیسا پھینکتا ہے اوپر اس کو اور پھر اس کو کو پکڑتا ہے چونچ سے کچھ جگہ کے ساتھ کھیلتا ہے جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو کھاتا ہے تو میں نے نہ سنگھا ہاں بس ٹھیک ہے وہ توں کہ تھی استاد کی, توں, کی نے تھی کر پہچانی تو اس وجہ سے یہ تجھے یہ نقصان ہو گیا سیکھتا ہے انسان یا پھر میں آپ کو ایک کہانی سناتا رہتا ہوں دوسری نا کہ اکبر نے ایک تجربہ کیا لاہور میں اس نے اس کو کسی نے کہا کہ جو آدمی گنگا پیدا جائے باتیں نہیں سیکھ سکتا سیکھ رہے ہے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے یہ صحیح کہتے ہو اس نے ایک تجربہ کیا منایا گنگ محل لاہور میں بھی محلہ گنگ محل ہے کبھی پوچھے نہیں محلہ ملا گال ہے تو گنگ محل میں اس نے بچوں کو رکھا چھوٹے بچوں میں جن میں جن کو کان کا سنا نہیں کیا. سارے گونگے ملازم تھے اور جب وہ بڑے ہو گیا کسی کو بولنا نہیں آتا تھا تو اگر پہلا نے بنایا ہے میں ہی. تحقیقاتی دورہ کیا ہے تو اس اسے کہا سیکھ نہیں سکتے تو جو حقائق ہوتے ہیں دین کے باطن میں ہوتے ہیں حقائق آنکھ میں ہوتے ہیں حقائق کل میں ہوتے ہیں حقائق ہاتھ میں ہوتے ہیں حقائق پیر میں ہوتے ہیں ایسے اللہ نہیں کہا کہ, کہ میں اس کے, کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے چھوتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے اصل میں والا تباروں کو تعالیٰ کے تعلق کی وہ حقائق باطن میں آ جاتے ہیں تعلق مالا کی حقیقتیں باطن میں آ جاتی ہیں اب جو کو چنتا ہے حاجی ہو گیا پتھر ہی ہے کالا پتھر ہے آم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اوپر چار چمکتی چاندی کو چم رہے ہوتے ہیں نہ ہی حالات اندر پتھر ہے اور پتھر بھی ٹکڑا گیا شکل وچن ٹکڑا دے گیا کیونکہ بات نہیں ہے جب اس کو یہاں سے پتھر کو اغوا کیا تھا تو اس کو توڑ دیا تھا پھر غالب یو بی رحمۃ اللہ کون سے بادشاہ نے پھر حملہ کر کے ان سے واپس کیا ہے تاریخ کا وعدہ کسی کو یاد ہے ساغب صاحب نہیں یاد یاد نہیں ہے خیر حضرت ملانا صاحب اور رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ گئے تو شاعر آیا کرتے تھے وہاں مدینہ منورہ کے تو اپنا کلام سناتے تھے ناتیہ کلام اور اور چیزیں سناتے تھے تو انہوں نے اپنا تواف وغیرہ پر کلام سنایا تو انہوں نے پڑھا حجرست کو جو پڑھا اپنے اشعار پڑھے تو اس میں نے ایک شعر پڑھا کہ فیض فارسی کا تھا کہناب رسول لگے تو اس فیض کو میں پا رہا ہوں اس پتھر کو چومتے ہوئے چاہے وہ خاص کلام کی بات مدان صاحب محمد اللہ سردارا لگاتے تھے اور دل کے مریض اٹھ نہیں سکتے تھے دمن میں نہیں تھا بس ایسی رو چل رہی تھی لیکن اس پر سب لگاتے تھے اس کی وہ چھت اڑ جائے گی اس کے اندر ایک وہ کیفیت ہے جو بند ہے وہاں اس سے منتقل ہوتی کہا کہ حضرت اللہ کا دائیں ہاتھ ہے مثال ایک تمثیل ہے جس نے اس کو چنا گویا اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو چنا اور ملتظم جو ہے یہاں جو بیت اللہ شریف کا غلاف لٹک رہا ہے یہ اللہ کا دامن ہے جس نے گویا اس کو پکڑا تو اس نے اللہ کا دامن کو پکڑا اور وہاں یہ کیفیات ہے جو اس کو پکڑنے کے بعد اللہ کے قرب و کی محسوس ہوتی ہے تو ہماری طرح آجی گئے ہوتے ہیں کہ جو نہیں بابا کرو باز کر باشند گدا مکہ چلا جائے واپس آئے گا گدے کا گدہ ہی رہے گا اس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے اور اپنے عرف کرا کو دیکھا چیخیں مارتے ہوئے اور بل پلاتے ہوئے کو کو سبحان اللہ ہے تو خیر بعد مجاہد دیکھیں پردے ٹوٹتے ہیں باطن کے قلب کے اور نستے اور پھر آکائے کھلتے ہیں اور بعد اس کے پھر جو بال پڑتا ہے انہی چیزوں کو ان کو پڑتا تھا بڑا تھا تو احمد اللہ شہر پڑا تھا کچھ کر لے نظر اندر کچھ جلوہ گری ہوگی یہ شیشہ نہیں خالی کچھ اس میں پری ہوگی اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے ایک شہر سناتے تھے آج جلید صاحب نہیں آئے اور انہوں اس شہر کو میں پڑھتے ہوں پھر نارا لگاتے ہیں آج نہیں آیا صاحب نہیں لائے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع تھا پشاور میں کہ فیصل آباد میں جی کہ وہاں تفریح اجتماع اور سیدمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ درخواست کی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے اجتماعات میں تشریف لایا کریں عالم کی بہت قدر کرتے تھے ہمارے پرانے حضرات تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے بڑے شوق باوجود کمزور ہونے کے ساتھ بہت اجتماع میں آئے ہوئے تھے تو مادہ صاحب ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہلو صاحب اس وقت آپ کو میں باہر کو سیر کے لئے لے جاؤں تاکہ طبیعت کھلے آپ کی تم نے جواب میں سیر پڑا مست گر ہت کشد تو بسیر سرو سمندے غنچہ کم ندبی در دل کو شاب چمن سمندا یہ بڑا ستن ہے بڑے ظلم کی بات ہے کہ میرے نفس کی خواہش مجھے باغوں کی اور سرووں کی اور یاسمین پھولوں کی سیر کے لیے لے جائے سے اللہ کی رحمت کے باغ میں آئے ہوں اجتماع تو بولے کی بات ہو رہی تو ظلم نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر میں باہر چلے جاؤں ستمست گر ہوا ست کا ساتھ تو بسیر سرو سمن بیا سرموں کی اور یاسمین پھولوں کی سیر کے لیے آ جائے تجے گنچا کم نہ دمی درے دل کشا بچمن جی. تو پھول کے گنجے سے کم جے خوشنمائی والا نہیں ہے تو دل کے گنچے کو اگر کھول دے تو اندر جے روحانی کے چمن کی سیر کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی سیر مست گر ہوا ست کشت تو بسیرے سروسمن بیا تجھے گنچا کم ندمی گئی در دل خشا بچمن برا تمہیں بھائی اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر کھانے پینے کی لگتے بھی اتاری ہیں اور بیاہ شادی کی لتیں بھی اتاری ہیں اور تخت و تاج کی لذتیں بھی اتاری ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اتاری ہیں لیکن جو لذت اپنے تعلق اتار کی اتاری ہے وہ کسی چیز میں نہیں اور جس کو وہ ملے تو ساری کی ساری چیزیں حیض اور بیسیت نظر آتی دیوانے خود کنی وہ ہر دو جہانش بخشی اپنا دیوانہ بناتے ہو پھر اس کو دونوں جہان دیتے ہو دیوانے تو ہر دو جہاں رہ چکنت لیکن تیرا دیوانہ دونوں جہانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے تو, تو سب سے زیادہ حلاوت سب سے زیادہ لطف و سرور اللہ نے اپنے تعلق میں رکھا ہے اپنی یاد میں رکھا ہے اور امال میں رکھا ہے لیکن یہ ہے جیسا کرتا ہے آدمی نہ ہو تو اس کو تو کھیل کود کے میدان کی ہی پتہ ہوتا ہے اس کو بہت شادی کے مزے کا پتہ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی جب قلب صاف نہ ہو روحانی بلوغت حاصل نہ ہو تو آدمی ایک تکلیف اور ایک مشکل اٹھا کر ہی کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز لطف دوست کو ضرور کا ہم ان پکار کے پاس بیٹھے اٹھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ مزاج جو ہے وہ میدان کتاب میں اللہ کے جگہ کھڑا ہونے میں جب کھڑا ہوتا نہیں پہلے خوف ہی پھر وہ دور ہوتی تھی رفیظ بانی صاحب ریاسی والے اپنے بیٹے کو لے کر افغانستان کے جہاد میں گئے تھے دراز کے بعد ایک جہاد کا میدان لگا تھا تو لوگ چاہتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارے قدم جھٹ جائیں اس میں جب گئے تو کہ دیکھ ایک مین ایک میرا بیٹا ہے بس تو ہی ہے کہتے ہمیں میدان میں لے کر گئے وہ کہتے خوف تاری ہوا اور خیال آیا کہ دو ایک تو آدمی ہو دونوں آگے ہو گئے شہید ہو گئے تو پھر کیا گھر کے سنبھالنے والے ہی کون ہوگا ایسا خیال آیا ہمیں ہمارا بزرگ گزرے ڈاکٹر رحیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق ان کے ساتھ تھا خیالوں میں خیالوں میں زندگی میں نظر آتے ہیں لوگ نا آتے ہیں خیالوں میں نگاہوں میں دلوں میں پھر ہم سے یوں کہتے ہیں کہ ہم پردہ نشیں پھر ڈاکٹر رحید صاحب آئے صاف آ چکے تھے آئے اور جب وہ آئے تو پھر اس کے بعد بس ہو گیا حوصلہ کیا بڑھیں گے ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے ہنٹوں پر زبان پھیرتے رہتا سکتا کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یہ جی آپ یہ کیا کرتے رہتے ان نے کہا دراصل فلاح جاد میں میدان, میدان جنگ میں تھے تو ہم لوگ زخمی ہو کر گرے کہتے سر میں نے دیکھا کہ کچھ بندے آئے ہیں جن کے ہاتھوں میں جام ہیں پیالے ہیں اور ایک ایک آدمی کو پلا رہے ہیں جس کو پلاتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی پڑا اس نے وہ جان میرے منہ کو لگایا تو اس نے کہا نہیں, نہیں یہ نہیں ہے کہ تو جان تو اس سے پیچھے کر دیا اور میں بچ گیا میں شہید نہیں ہوا اس میں دیکھ اس کی کہ اس کا ایک مٹھاس تھا اس جام کا جو میرے ہونٹوں کو لگا ہے اور وہ ہونٹوں سے ہٹتا نہیں تو اس جن ہونٹوں پہ پھیرتے ہوں زبان تو وہ حلاوت اور لذت یاد آتی یہ آخری دن کا مارکا تھا بالکوٹ کے جہاز میں تو ایک نجائد کو کھانا پکانے پر مقرر کیا ہوا تھا کہ کھانا تھوڑا تھوڑا کھا لیں پیٹ بالکل خالی ہو تو تب بھی آدمی اچھا کام نہیں کر سکتا اور بہت بھرا ہوا تب بھی نہیں کر سکتا کہ جو لوگ کام کو جسمانی کام کرنے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھانا ہوتا ہے اور کمر کو باندھنا ہوتا ہے مضبوط کر کے پھر کام شروع کرنا ہوتا ہے تو پکا تھا کھانا باقی سارے تیاری کر رہے تھے جی اور صاحب اپنے کپڑے جی اور ولا چوری اور جرمنی تفنشا چھوٹی وہ مشین گنی قسم کی ہوتی تھی اور فلاں فلاں چیزیں یہ ہتھیار اپنے لیے لیے جی. سب میلا ملک سے پچھانے والے بنے ہم پکے ہوئے جی جی ارے کیچی اس نے کیچی لیے آ گیا ہے مطلب تھوڑا سا بال اس سورف لکیر سے نیچے اگر بال آ جائیں تو ایسی مونچھ مکھرو ہو جاتی ہے جی. وہ ایسے لو کہتے پکڑا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جب پانی لگ کر اندر جاتا ہے تو اندر ظلمس کو لے کر جاتا ہے हın? تو انہوں نے آگے ہو کر وہ راش لیا اور وہ مجھے جے ابکارا ہے کھانا تو اس دن یہ تھا کہ اس دن جو ہے تو بس دس برس آج لڑیں گے بس آج آخری مار کے رات کو خواب دیکھ لیا تفصیل شہید احمد اللہ علیہ نے کہ ایک صرف تخت لایا گیا اور ان کو اس پر بٹھایا گیا کہ اس کی تعبیر یا تو تخت لاہور ہے جو رنجیت سنگھ سے لینا ہے ہم نے آج اور یا تخت شادت ہے دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کا یا تختہ جگہ ہے آزادی یا تخت جگہ آزادی کا یا تختہ جگائے آزادی کہا کہ آج اس میدان میں یا تخت لاہور ہے یا تخت شہادت ہے تو کہتے ہو مجاہد جو تھا ایسے پکا رہا تھا چمچہ چمچا تھا تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اس نے چمچہ اٹھایا اور مارا دیکھ پر اور اپنا ہاسلیاں لیا اور دوڑا اور چھلان لگائی اس نے میدان میں تو لاکھ پیچھے پکڑ لیں گے ٹھہرو بھائی ٹھہرو بھائی اکٹھا حملہ ہوگا تو اس نے جو ہے تو جاتے اسے ایسے پاس پائے گئے تو آپ پہرے آج کا پکا ہوا کھانا جو کھائیں گے تو ان کی یاد اور ان کی تڑپ میں پورے بے چین ہو کر آتی بجر میں اس کی تم میں کشند ہو وائ بجرمش کے تم میں کشم دو وائے تو نیل بھر سرے باما اجتماشائ نیل بھر سرے باما اجتماشائ تمہاری محبت کا جرم کیا ہوا ہے اور گسیٹ رہے ہیں میں کشن اگر کہیں تو گھسیٹ رہے ہیں اور میں کشن قطر کر رہے ہیں تمہاری محبت کا جرم کیا ہوا ہے کھینچ رہے ہیں اور قتل کرنے والے ہیں اور غوغا شروع ہو گیا ہے شور اوگا ہے اور عجیب تماشا برپا ہوا ہے اے میرے محبوب تو بھی ذرا چھت کے کنارے پر آ جا تنظ بر فرے باما عجب تماشا ہے سبحان اللہ یہ سمجھ لین کی شہادت پر تقریر فرما رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ باروں سے سنا تھا بس یاد ہو گیا شیر بس یاد سجور میش کے تو میں کچھ ان اس نے برسرے باما اور جب تم اور پھر بعد جہاد کے باقی امال کی یاد سبحان اللہ یہ ہمارے طریقے کا فکر شروع صبح کی مجلس میں جاری ذکر کرتے ہیں جاری ذکر اللہ کا زور زور کا ذکر ہے کئی بار سنایا آپ کو واقعہ پھر سناتے ہیں ہمارے پاس یہی چند واقعات ہیں ہائے تو کیسے شعر ہے جی ہم نے سر کو بھی سنا دیں سنیں شعر پہلے سنا دیں کہ خاندہ پراموش کر دے اللہ حجی سے یار کے تکرار میں کنم میں جو کچھ پڑا ہے اس کو بھول چکے ہیں صرف دوست کی بات کے کہ اس کو بار بار کہتے ہیں. جو کچھ پڑا ہے اس کو بھول چکے ہیں سوائے دوست کی بات کے کہ اس کو بار بار کہتے ہیں. اللہ حجی سے یار کے تکرار میں پنم الحمد اللہ جس والے بالم پڑھ رہا ہوتا ہے نا کہتا تو با اتنا مشکل ہے آج اصول اس فکر اتنا مشکل ہے جی اصول شاشی اتنا مشکل ہے جی نور نوار اتنا مشکل ہے جی دایا اتنا مشکل ہے اور جس آج وقت یہ ادیس یار ہو جاتی ہے تو یہ کیا مشکل ہے جی اللہ سے یار کے تقرار میں سبحان اللہ خیر یہ شروع میں خصوصیت جب حدیث بیٹھ ہوتا ہے تو ذکر جم کر کرنا ہوتا ہے کچھ عرصہ اور شروع شروع بڑی کیفیات بتاری ہوتی ہیں واقعی ہلاوت ہے ذکر میں ارے مولان کا سر میں وکیل رحمۃ اللہ بیٹھ مکی رحمۃ اللہ سے تو یہ ذکر کرنے کا کہا ہوا تھا کہ یہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کرنا ہوتا ہے اب تو لوگوں کی صحت نہیں یعنی کہ یہ اللہ کی شان کے سنگ میرا خیال ہے نوازی سے نے کام شروع کیا ہے نوے ہو گئے گیارہ سال میں یہ جاری ذکر بارہ تصبی آج کا ہمارے گیارہ ساتھی نہیں ہوئے کرنے والے خود میں کرتا رہا ذوفے قلب کا مریض ہوا مشکل اتنا ہوتا ہے انجو. اور پھر ڈاکٹر کو بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے کہ کیا علاج ہو جی پھر جو ذاکری ہونے کی مونی کی مہارت ہوتی ہے اور ہمارے احکامات والے زمانے کے چونکہ وہ گزرے اور لمبا بھی گزرے اور روحانیت والے لوگ بھی گزرے اس نے قلب ہوا ہے تو جاری ذکر کچھ عرصے کے لیے بند کرے تو ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے پتہ سے چلا کہ چھٹیاں ہو گئی تو میں ہم لوگ جاتی لوگ یہ ڈالا کہ کام حاصل کر دیں تجربہ تھا مرا تو خیال ہے کہ چمن کو خود خود دوں تو بھائی دو تین کو دالیں جو ماری تو نہیں ہے کیا ہو گیا دس منٹ سکتے تھے کل تو ابوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرانا مکان دیکھا تو اس میں بیٹھ کر وہ ذکر کرتے تو باقی اللہ کے تعلق والے بندے جب کرتے ہیں تو پہلی بار حضرت مولانا نعمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں پاکستان تشرف لائے تو ہم یہاں سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے کراچی پر تو صبح حاجل سے پہلے ان کی جاری مجلے سے ذکر اور ان کے کوئی ساتھی جاری ذکر کر رہے تھے تو میں اٹھ وضو کرنے کے لیے گیا تالاب پر جا رہا تھا تو ایسی کشش تھی ایسی ہلاوت تھی اس کی ایسا مٹھاس تھا کہ آگے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیا آدمی آدمی کا یوں دل چاہ رہا تھا کہاں کھڑے ہو کر سنتا ہی رہے یا سنتا ہی رہے ہاں جی نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر روگے جان ساز ہے ہر رو گجتی ہے رگ رگ بجتی ہے جی؟ یہ کیا تارے بجاتے ہوں گے لوگ جی کیا تارے اور کیا ستارے ہیں جی اور کیا پراب اور کیا گٹارے ہیں جی؟ بجاتے ہوں گے جب نامے مولا ہر رکھ پر بجتا ہے ہاں جی وہ واقعی آخر... آ... سمتلین جلودہن مقلوبہم لا ذکر اللہ آن. اللہ نے نازل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تک شر من جلود الذین یخشون ربہم سمتلین جلودہم مقلوبہم لا ذکر اللہ یہاں تک ان کے دل اور ان کی زندے اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتی ہیں تخود با کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں بوجھتے کوئی آسان سے پوچھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب تجلی کسی کہتے ہیں تجلی جی کہ تجلی ہوئی تجلی ہوئی یہاں جی تو میں نے کہا کہ کبھی سر تمبر تمہارے ساتھ ہوا ہے کہ چوک میں سے گزر رہے ہو اور گاڑی تیز آ کر خوب دور کی بریک مار کر تمہارے پاس رکی ہو تم صرف بس فقط بچے ہو موت رس نے کہا ہوا ہے تو کیا ہوا تھا تو بدل زگزگ شور راؤنڈ پہ راؤنڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے کھڑے ہو گئے بس گیارہ رقد میں محسوس کیا تھا کہ کوئی چیز آئی یہ کرتے ہیں نا ہمارے ساتھ باتیں پوچھنے کے لیے یونیورسٹی میں یہ مشہور ہے کہ شاید یہ سارا مجھے آتے ہیں خیر جی وہ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اقبال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو چیز ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ خدا کی ذات کا ثبوت دیں نا کیا ہم مانیں کوئی اگلی ثبوت دو نا ذرا میں اگلی ثبوت تو ان سے کہا کرتے ہیں کہ برقدار اگلی ثبوت ان شاء آپ کو دیں گے آپ فرق نہیں فکر نہ کریں اگلی ثبوت جو ہے وہ تو کوئی چیز نہیں کل بھی ثبوت اقبال نے کہا کہ آج مودم اقبال نے کہا مزہ کہ نے کہا آز مودم اگلے دور اندیش پس ہزا دیوانہ خاظم خیش کا اگلے دور اندیش کو میں نے آزمایا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیوانہ بنایا کی راستے چوبیم بہت پائے کہ دلیے دلی دینے والوں کے پیر جو ہوتے ہیں یہ لکڑی کے پیر ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر جو ہیں یہ بڑے بہ سرے ہوتے ہیں ان میں جماعت نہیں ہوتا ہے. کہ پائے تم پائے جو بھی سخت بے تم کی تو خیال جی یہ کل کل جب پاتا ہے جب سے میں دیکھا ہے جب سے میں پایا ہے کچھ خوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سے چھایا ہے کل پاتا ہے سبوتوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے جب بادل کی آنکھ دیکھتی ہے وجدان اس کو محسوس کرتا ہے کھڑا کڑی بلائے ضرورت نہیں رہتی نارے وہ بھولتا نہیں بھی سے. ایک امریکی نو مسلم آیا ہوا تھا بیوی بی, بی اس کی تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے تو یہاں یونیورسٹی میں آئے تو وہ مجھے ساتھی نے کہا کہ ان کو سیمی کالج میں تم اور تمہارا کوئی تعارف ہے وہاں پر تو اس سے ذرا بیان وہاں پر میں لے گیا اس کو پروفیسرائے کو تو کو جمع کروایا میں نے تو اس کو کھڑا کیا بیان اگر بیان کر رہا تھا تو اس کے بیان کے دوران صاحب جوان حال ہوتے تھے دماغ میں ان سے سوچے اور جدید نظریات خیالات سے بٹکے ہوئے تو کھڑے یو آر جسٹ واک جسٹ واقع بول رہے ہو بول رہے ہو جی یو آر ناٹ گیونگ سم کہ تم کوئی سبوت نہیں دے رہے اپنی باتوں کے بارے میں اگلی سبوت دو کچھ ہاں تو اس نے آگے جواب میں کہا اس نے کہا دیکھو میں نے اگلی دلائل سے اور اگلی اگلی دلائل کو سن کر اور اگلے سبودوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہوں میں عمل سے مسلمان ہوا ہوں اور پھر اس نے کہا کہ اب جب میں بول رہا ہوں تو تیرا کیا خیال ہے کہ میں کوئی عالموں کو میں بول رہا ہوں جب میں بیان کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں تو کیا میں کوئی عالم کو میں تقریر کر رہا ہوں نو دیر فائر ان مائی ہارٹ فائرٹ وچ میکس بی اسپیک کہ میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے جو مجھے بلا رہی ہے تو اس نے یہ بات ایسے جذبے سے کہی کہ ہم تو چن اس کے ساتھ ہی ہم نے دل میں کیفیت محسوس کی رکت کی اور سوچ کیفیت لیکن میں نے ادھر ادھر حصیح کے طلبا کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سانسو جاری ہوا ہے سر ایسے بات کہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عقل دلیل نہیں ہے یہ کلب اور کیفیت ہے یہ نور ہے سرور ہے کا ایک حال ہے جو سے نکل رہا ہے اور بجنے پر گر رہا ہے اندر اس کی ایک بات بنی ہے جو اب گر رہی ہے باہر اندر ایک اللہ کے تعلق کا نور ہے اللہ کی محبت کی ایک آگ ہے اور اللہ پر احتماج کی ایک قوت ہے جو اسے فوٹ پھوٹ, پھوٹ کر نکل رہی ہے اور آگے گر رہی ہے یہ کوئی الفاظ ہیں الفاظ نہیں یہ تو ایک حقیقت ہے باطن میں سما جا سکے باطن سے اٹھ کر وہ گرتی نکل کے اسی بعد میں کہتے تھے کہ کتنا سخت جنگ میں ہو جاتے کہتے ہیں بدری ہے اس میں کوئی کہ ہاں بدری ہے اس میں کیونکہ بدری ہے پھر کوئی فکر کی بات نہیں کہ ہم کیوں اس حال میں جمع ہے اس کا وہ قوت یقین حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی کہ جو پھر غیر بدری کے پاس نہیں ہے چلو یہ بات بھی یاد آ سنا دیں آپ کو وہ فباد میں سنائیں گے وہ بات ہے سبحان اللہ کہ اس وقت جنگی جمامہ ہوئی ہے نا جنگی جمامہ مسلمان کذاب کے خلاف تو یہ اس وقت صحابہ اکرام جو تھے وہ ان کی وہ جوانی کا جوش و خروش تو نہیں تھا پچپن ساٹھ سال پینسٹھ سال, سال کی عمروں میں آئی بات ہماری چون سال شروع ہوا اس سال اٹھتے بھی اٹھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ اٹھنا کتنا مشکل کام ہے بیٹھتے پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام ظاہر اللہ تو نوجوان آگے بڑھے جوش و جو خروش بھی لڑنے کا سہتے ہیں جوانیاں ہیں آج. اور جب لڑے ٹکرائے تو یہ جو یماما والے تھے ایسے لڑے ہیں جو خالدین ولید اور جلد میں کہتے ہیں میں کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوا یہ یماما کی جنگ نے مجھے ہی پریشان کیا ایسی جنگ ہوئی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ نوجوان جو تھے وہ کامیاب نہ ہو سکے پھر یہ بڑے صاحب آگے ہوئے اور پریگ نے نعرہ لگایا اور بھی کرتے تھے بھول گئے نعرہ لگایا انہوں نے کہا کدھر بولو کہ جو میں بدر میں تھے اور جو میں ہنین میں تھے. جو بدرو ہنین کو جب بولنے کا ب مشتا کہاں حدیث خواجائے بدرو ہن ناو تصرف ہائے کنانش بچم آشکارم یہ شوق و ذوق والوں کو محبت والوں کو بب مشتا حدرو ہنین کی بات سناؤ ب مشتا کاں حدیث خواجائے بدرو ہن ناو. ناو تصرف ہائے کنانش بچمم آشکار ان کی چھپئی حقوتیں جو ہے ان کو ظاہر کرو نکالتی کہ بدرو ہنین کا نام جب نعرہ لگا اور نام آیا تو جو تھے بڑے شیر دوڑی بلند بجلیاں اور ساری قوتیں بھال ہوئیں اور بڑے آگے اور مسلمان کا زار کے لشکر کو روم کرتا. حضرت تھے جو صحابی ہیں کیا نام ہے جی وہ رضی اللہ سے ان سے ضرورت لگنے کے شہید ہوئے تھے ساری عمر افسوس کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ اس کو اس کو دھونے کے لیے مجھ سے کوئی کارنا نہ کرا تو آگے بڑھ کر جو ہے تو مسلمان کذاب